کاटीसी سنان کاریہ کوئی تھا دریا کوئی تھا جو یہ کام سے ہے غذائی موبن اسماعیل ابراہیم پڑھایل منظور ہے یا منصوب ہے محمد فراغ ابنك موقيد راتبنا هو يكتب لي هو الله وما سارع قلبي وقلبي امن حدثنا قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حدثني مالك عن الشام بعروه بن امرئ فاطمه جدتها اسماء بنت حبيبت انها قالت اتي زوجتك صلى الله عليه وسلم تعب الكلام के नाम بتا توذ الله عنها पढ़ा करो औरत عائشہ قالت لقد انحى زوجتك صلى الله عليه وسلم حين كفتت الشمس فإذا الناس قيام النشول فذا هي باطت تشد فقلت ما للناس ما للناس فبكى شارب يديها نخر السماء وقال سبحان الله فقلت ايه فاشارت النعط فقلت حتى لله انك وجعلت فوق فوق رأسي ماءا فلم تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمدا لله وبتنا عليه فغفر واغنى عليه وبتنا عليه ثم قال ما من شيء كنت لنرى الا قد رأيته في مقامي هذا فكن الجنه ام النار ولقد هوى إليا في القبور مثل الغريب ان ذاك الذي قال اسماء قلت احدكم فيقال لهم ما علمت او من ادعى ان ذاك قال اسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالمدينه بالهدى فاجفنا وامنا واتبعنا فيقال نقي صالحا فقوت فقد علمنا ان كنت له مؤمنا فان المنافق والمرضى ابي المرضى کسی ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ یہ جو پیچھے آیا تھا کہ حضرت ابل ابھی اوفا رضی اللہ نے تھوکا خون کے ساتھ اور نماز جاری رکھی تو اس میں بیان کیا گیا تھا کہ حناف کے نزدیک جب تک خون غالب نہ ہو وزو نہیں ٹوٹتا تو ایک تو یہ پوچھا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر غالب اور مغلوب کی کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ ہر خون ناقص نہیں ہوتا ناقص وہ ہوتا ہے جو ساحل ہو دم ساحل ناقص ہوتا ہے اور نا ساحل ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ اتنا ہو گیا ہو کہ خون تو زیادہ ہو اور تھوک کم ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سائل تھا غیر سائحل نہیں تھا اور دوسرا یہ کہ پوچھا ہے کہ غالب و مغلوب بعض لوگ کو کہ تھوک زیادہ آتا ہے بعد میں کم آتا ہے تو وہ غالب اور مغلوب سے کیسے پتہ لگے گا کہ علامت کیا ہے اس کی تو علامت یہ ہے کہ رنگ اگر غالب آ گیا, خون کے اوپر وہ اس کا خون کا رنگ غالب ہو گیا زیادہ سرخی شرخ, زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں وز ٹوٹ جائے گا لیکن اگر تھوک کا رنگ غالب ہے یا سفیدی غالب ہے تو پھر نہیں ٹوٹے گا <coughs> اب یہ حدیث ہے جس میں بتانا ہے مقصود ہے کہ غشی اگر کسی کو تاریخ ہو جائے تو غشی سے غزو ٹوٹتا ہے یا نہیں تو بتانا یہ مخصوص ہے کہ ملمِ توغع المست اس شخص کے بیان میں یہ باب ہے کہ جو وزو نہ کرے مگر ایسی غشی سے جو انسان کو گراں بار کر دے یعنی بالکل ہی وہ غافل ہو جائے اور وہ غشی اس کو پر اتنی غالب آ جائے کہ وہ بالکل بے خبر ہو جائے مشکل سے مراد یہ ہے مشکل کی رفیع مانا تو ہے بوجھ کسی کو بوجھ میں ڈال دینا لیکن مراد غشی کے ساتھ جب یہ مسئلہ کا رفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہے کہ ایسی غذی جو اس کو انسان کو بے خبر اور قافل کر دے اس کو اپنے ماحول کا پتہ نہ رہے بالکل بھی تو اگر ایسی غذی ہوئی ہے تب تو اس سے وزو ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر معمولی غذی ہوئی کہ سن دیر کے لیے لموں کے لیے آدمی پر تاری ہوئی لیکن وہ بالکل خبر نہ ہوا تو پھر اس سے وز نہیں ٹوٹ اس میں جو حدیث روایت کی ہے وہ حضرت اسما بن کے ابی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور یہ حدیث بخاری میں متعدد مقامات پر آئی ہے یہاں پہلی بار آ رہی ہے اور گزری پہلے کتاب العلم میں بھی گزر چکی ہے لیکن تو کبھی تک آپ پہنچے نہیں وہاں تک تو اس لیے یہاں پہلی بار آ رہی ہے حضرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالیٰ نا کی بڑی بہن ہے اور یہ اپنا واقعہ بیان کر رہی ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس آئی جو نبیہ کریم صلاح الوجہ ہیں حین خزمت اچھا اس وقت آئی جبکہ سورج کو گہن لگا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک مرتبہ سورج گہم ہوا تھا تو اس دن کا واقعہ بیان کر رہی ہے کہ میں اس وقت آئی کوئی ناسک کا آملی اچھل لوں تو اچانک میں نے دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں یہ وقت ایسا تھا کہ جس میں جماعت عام طور سے نہیں ہوتی تھی لیکن کسوبِ شمس کے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی جماعت کے ساتھ نماز کسوب تو یہ ان کے لیے ایک نئی بات تھی کی کیونکہ اس وقت میں عام طور پر نماز نہیں ہوا کرتی تھی تو آ کر دیکھا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں فائدہ ہی پر تو عیدہ ہی عقائی مسلسل تو میں دیکھا کہ عائشہ بھی کھڑی ہے اور وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے کیونکہ عائشہ کا رضل کا جو حجرہ تھا وہ مسجد سے بالکل متصل تھا تو وہیں پر حضرت عائشہ نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی مال ناسم تو میں نے پوچھا کہ یہ لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں بشارت بھی ادیہ نحوت سماں تو عائشہ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا انگلی سے وکالت سبحان اللہ اور سبحان اللہ کہا نماز کے اندر چونکہ بات کرنا تو درست نہیں تھا تو انہوں نے سبحان اللہ کہہ کر یہ ان کو متنوع کیا کہ یہ نماز ہو رہی ہے وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے فکن تو تو میں نے کہا کہ کیا یہ کوئی آیت ہے یعنی کوئی نشانی ہے اللہ علق تعالیٰ کی جو آسمان کے اوپر گہن لگا ہوا ہے یہ کوئی اللہ علق تعالیٰ کی نشانی ہے النعم تو انہوں نے بھی اشارے سے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں یہ نشانی ہے فکم تو میں بھی کھڑی ہو گئی जिस तरह हल्ताछ नमाज पढ़ रही थी तो मैं भी नमाज पढ़ने के लिए कड़ी हो गई अत्ता गशी। यहां तक कि उन पर गशीर तारी होने लगी यानी वो आपने ये सुना होगा कि जब नमाज कसूम नबी करीब में पढ़ी तो बहुत तवील क्याम करवाया था और उसमें तकरीबन शुरह बकरा के बराबर आए वो आ पढ़ी थी शुरे बकर बेहतर आए تو بہت لمبا قیام تھا تو اتنا لمبا قیام ہوا کہ ان کے اوپر وشی تاری ہونے لگی وہ جال کو اصوب ہو اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی بشی کی وجہ سے پرمنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد اللہ وسنہ علیہ جب آپ فارغ ہوئے تو آپ نے حمد و شناخ فرمائی تمقال تُم پر مایا کہ مامن شہید قرط اللہ ارح اللہ کی مقامی آگاہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے پہلے میں نے نہ دیکھی ہو مگر میں نے دیکھ لیم کے دوران حت الجنت جنت عبار یہاں تک کہ جنت اور دو دفت کو بھی دیکھ لیا نماز کتب کے دوران یہ متعدد روایات میں یہ بات آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مناظر دکھائے گئے تھے جن میں جنت اور جہنم کے مناظر بھی داخل تھے اس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ مجھے اس سے پہلے جو چیزیں نہیں دکھائی گئی تھیں وہ نماز کے دوران دکھائی گئی و لقد اہلیہ اور مجھے یہ وحی کے طور پر بتایا گیا ہے کہ, انکم کہ تم کو آزمایا جائے گا قبروں کے اندر مثلا اور کالا قریب ان کو یا تو مسلح فرمایا تھا یا قریباً فرمایا تھا کہ فتنہ دجال کے جیسا جیسی آزمائش ہوگی یا یہ فرمایا تھا کہ دجال کے قریب جیسے قریب قریب آزمائش ہوگی لا عظری ادعالی کا قلت عصما حضرت اسماں سے جو روایت کرنے والی ہے نا فاطمہ بنت منظر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یاد نہیں تحسہ عائشہ حضرت عظما نے ان میں سے کون تھا و کہا تھا یعنی کہ کہا تھا یا قریباً کہا تھا یوتا احد حکم اور پھر حضور نے فرمایا کہ یوتا احدم تم میں سے کسی جن کو لایا جائے گا بقار الحو اور اس سے کہا جائے گا قبر کے اندر کہ ما علم کبھی حاضر رجول تمہاری کیا معلومات ہیں ان صاحب کے بارے میں اور حضرت رجول سے مراد نبی کریم صلی اللہ صحت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تمہاری ان کے بارے میں کیا معلومات ہیں تم کیا سمجھتے تھے ان کو اس سے بعض حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک دکھائی جائے گی خبر کے لیکن کسی روایت میں یہ سراہت نہیں ہے کہ شبیہ مبارک دکھائی جائے گی بلکہ یہ بس اتنے بات ہے کہ حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا تمہاری کیا باروات تھی تم کیا سمجھتے تھے آپ کو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سبھی دکھا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں گرامی لے کر پوچھا جائے کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا ایمان تھا؟ تھا مومن ابل موکن یہاں پھر شک ہوا ہے فاطمہ کو کہ مومن کرم فرمایا تھا یا موقن کرم فرمایا تھا بحر المراد مومن ہی ہے تو جو مومن ہے وہ تو ل... ابھیج میں, میں جمر متردہ کہہ رہی ہیں فاطمہ بن تجرک لا عظری ائت علی کا قالف رسما مجھے یاد نہیں ہے کہ مومن کرم کہا تھا یا موقن کرم کہا تھا تو جو مومن ہوگا فیاقول وہ تو جواب میں کہے گا کہ وہ محمد رسول الوا صاحم بلبینا کے بل خدا اجمنا و آمنا و تبانا تو تو پھر اس سے کہا جائے گا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رس حالت کی تصدیق کر دے گا تو اسے کہا جائے گا کہ تم سو جاؤ اچھی حالت میں فقر عَلِمْنَا ان گنتل مومن کیونکہ ہمارے بھی علم میں ہے کہ تم دنیا میں مومن تھے وہ امل منافق ابل یہاں پھر شب ہوا ہے فاطمہ کو کہ منافق کہا تھا یا مرتاب کہا تھا مرتاب سے مانا وہ شب شکم میں مبتلا ہوں تو وہ یہ کہے گا کہ اللہ عظری اللہ عدری العلی کا قادر اسما یہ فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ حضرت اسما نے کون سا کہا تھا منافق یا مرتاب بہرحال وہ منافق یہ کہے گا کہ اللہ عظری مجھے پتہ نہیں کہ یہ کون تھے کہ میں تو اللہ سے یقین فقول ہوں میں نے لوگوں کو کچھ بات کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہ کہہ دیتی باقی اب خود مجھے یقین نہیں تھا تو اس صورت میں پھر اس کے ساتھ جو معاملہ جو ہے وہ منافق کے ساتھ وہ کا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے تو یہاں پر لانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ کو غشی تاریخ ہوئی یہاں تک کہ کوئی قریب پانی رکھا ہوگا وہ ایک حادثے انہوں نے ڈال لیا ہوگا اپنے سر کے اوپر لیکن یہ گشی مشکل نہیں تھی جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اس حالت میں پانی اپنے سر پر ڈال رہی تھی تو مطلب یہ کہ بے خبر نہیں ہوئی تھی تو باوجود کی وشی تاریخ ہوئی لیکن وہ گشی کیونکہ مشکل نہیں تھی اس واسطے سے بزرگ واجب نہیں ہوا جی با تو وقال ابن المسلم رحمه الله: "المرء بمنزلة الرجل يمشي على رأسها مسوينا هارون أيذا أيذا أيذا أيمصاب على رأسيه فحدث ابن عبد الله ابن زيد فبه قال حدثنا عبد الله بن جشفر قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى الباذلي أن أبي أن رجلا قال لي عبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى" فَسَأَلَهُ الْقُرَيْنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَذَهَا بِمَاءٍ فَأَخَذَ فَأَخْرَجَ عَلَى يَدِهِ فَغَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْن ثُمَّ مَسَّ فَمَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَّ لِسَانَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَّ يَدَهُ مَرَّتَيْن مَرَّتَيْن فَلَمَّا قَامَ فَمَسَحَ عَلَى سَوْدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَكْبَرَ وَضَأَ بِقَدَمِ رَأْسِهِ حَتَّى ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى مَقَامِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اس باب میں بتانا مقصوص ہے کہ مسئلہ رات جو ہے وہ کتنا ضروری ہے یہ بات تو متفق علیہ ہے کہ پرانے کریم نے مسئلہ راست کا حکم دیا ہے اب وہ سر کا کتنا مسا کیا جائے اس کے بارے میں فقاہ کا اختلاف ہے امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ پورے سر کا مسا کرنا ضروری ہے اور اگر سر کا تھوڑا سا حصہ بھی ٹوٹ جائے گا تو مسا نہیں ہوگا اور وضو بھی نہیں ہوگا اور وہی مسئلہ اختیار کیا ہے امام بخاری نے بھی انہوں نے باپ میں کہا مسو راش باب مس راشی کل لی اور دوسرا مذہب مطلب اس میں امام شافی رنگ جا رہے کا ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ سر کا پورا مزہ کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ تھوڑا سا حصہ بھی اگر مسا ہو جائے گا تو فریضہ ادا ہو جائے گا اگرچہ سنت ہے احتیاط کرنا پورے سر کا مسا کرنا سنت ہے لیکن جہاں تک فریضے کا تعلق ہے تو وہ تھوڑا سا مسا کرنے سے بھی ادا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ بادشافیا نے یہ بھی کہا ہے کہ تین بال اگر بھیگ گئے تین بال کے پر مسا ہو گیا تو بھی مسئلہ کا فریضہ ادا ہو گیا और तीसरा मजहब जो है वह इमाम अब वनीफा रहमत का है और वो ये फरमाते हैं कि चौथाई सर का मसा करना वाजिब है और बाकी का मुस्ताहब है समझे न चौथाई का मतलब यह कि चार अंगुश के बराबर आगे का हिस्सा जो है इसके ऊपर मसा हो जाए तो बस फरीदा अदा हो जाता है अगरचे सुन्नत यह है कि पूरे सर का मसा किया जाए اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مرضوں کے لیے تو پورے سر کا مسئلہ ضروری ہے جیسا کہ وہاں مالک نے فرمایا لیکن عورتوں کے لیے صرف مقدمے راز کا مسا کرنا کافی ہے یہ چار مذہب ہیں مسئ راز کے بارے میں امام اب مالک رحمت اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وم صاحب برحوسی کو جب فرمایا تو بات جو ہے وہ زائدہ ہے اس کے معنی کیا ہوئے امصاحو رو اپنے سروں کا مسا کرو تو سروں کا مسا اسی وقت ہوگا جبکہ مکمل پورا کا پورا سر کا مسا کیا جائے اور امام شافرائے فرماتے ہیں کہ بات جو ہے یہ تبعیض کے لیے ہے ممساو بے رحو سکم با کی ہے لہذا کیا مانوا امساہو بادہ رحو سکم سمجھے نا اس سے وہ کہتے ہیں تھوڑا سا ہی سبھی اگر مسا کر لیں گے تو فریدہ ادا ہو جائے گا اور امام ابو حنیفیہ رائے فرماتے ہیں کہ با الساق کی ہے اور الصاق کے معنی یہ کہ ہاتھوں کو ملث کرو سروں کے ساتھ اور حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ جب با کی ہوتی ہے تو اس صورت میں اگر با داخل ہوتی ہے ممسوخ کے اوپر یا مفعول کے اوپر تو اس صورت میں استعاب مقصود ہوتا ہے آلے کا نہ کہ مفعول کا سمجھے جیسے مثال کے طور پر اگر میں یہ کہوں کہ مساحت بل تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتا کہ پوری زمین کا میں نے مزہ کر لیا بلکہ استعاب ہوتا ہے آلے کا تو میرا پورا ہاتھ زمین پر لگا سمجھے نا اور اگر با داخل ہوتی ہے آلے کے اوپر تو پھر مفعول کا احتیاط ہوتا ہے مثلا اگر کوشچن دیکھے کہ مساف ال تو, تو بات داخل ہوئی آلے کے اوپر تو اس صورت میں پوری زمین کا مساح کرنا ہوگا یہاں داخل ہو رہی ہے ممسوخ کے اوپر لہذا یہ بعض رات کا مساق کر لینا بھی کافی ہے اور اس سے فریضہ ادا ہو جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایتیں آئی ہیں مغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کی کہ بعض مرتبہ آپ نے صرف ناسیہ پر مسا فرمایا اور صحابی ناصیت اعلیٰ ناصیت ہی ایسے ناسیہ کہتے ہیں اگلا حصہ کا تو روایات سے بھی ثابت ہے کہ کبھی کبھی آپ نے اکتفاء فرمایا صرف اگلے حصے کے اوپر مسا کرنے کے اوپر تو اس سے معلوم ہوا کہ فریضہ صرف اتنا ہی ہے لیکن بیشتر حالات میں آپ پورے سر کا مسا فرماتے تھے جیسے کہ جولت کی روایت میں آگے آ رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت یہ ہے کہ پورے سر کا مسا کیا جائے تو کہتے ہیں کہ وکال ابن المسیب حضرت مسیب نے فرمایا کل مرعۃ بھی منگل کہ عورت جو ہے وہ بھی مرد کی طرح ہے یعنی جو حکم مرد کا ہے وہی وہ عورت کا بھی ہے یمساہ والا راسیہ یو یا تمساہ والا راسیہ کہ وہ مسا کرے گی اپنے سر کے اوپر جیسے کہ مرد کرتا ہے اس سے تردید مقصود ہے امام احمد نے حمبل رمضلا رہے کی جن کا مطلب میں نے ابھی بتایا کہ یہ ہے کہ مرد کے لیے تو پورے سر کا مسا کرنا ضروری ہے اور عورت کے لیے وہ صرف مقدمے کے مسئلے کو کافی سمجھتے ہیں بہت شکیر مالک ان اور امام مالک سے پوچھا گیا کہ ایودھیا صاحب آزار کہ کیا یہ بات کافی ہے کہ آدمی اپنے سر کے کچھ حصے کا مسا کر لے پہ تجادی عبداللحب الید تو انہوں نے استقال کیا حضرت عبدالحم الد ر کی حادیث سے کہ پورے سر ایک شخص نے تران جن کا پہلے <سؤال> بھی ذکر آیا تھا وہ ان سے کہا جد و امربنی اور یہ عبداللہ ہے امربن جو سریز سے راوی ہے ان کے دادا ہیں تو عبد اللہ الدید سے کسی نے کہا کہ دستخطیوں انطوری کئی فقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے سبقہ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح وضو فرمایا کرتے تھے فقر نعم فدعا نام فعاب مان فرق یدی فقطہ مرتین تو مرتبہ ثم تم مقصر مرتن مرتن لیدمن فقی مسا رہا تھا وہ بھی جگہ پھر اپنے سر کا پورے سر کا مسا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے اکبر بھی ادبارہ تو ہاتھوں کو آگے لائے اور پیچھے لے گئے ترتیب تو اصل میں یہ ہے کہ پہلے اتوار ہوگا اتبار کیوں ہونا ہے ہاتھ کو پیچھے لے جانا اور اقبال یہ ہے سمجھے نا تو آپ پیچھے بھی لے گئے اور آگے بھی لائے لیکن ذکر میں اقبال کو مقدم کیا ہے اس واسطے کے عرب لوگ جو ہیں وہ جب اقبال و اقبال دونوں کا اکٹھا ذکر کرنا ہو تو اقبال کو مقدم کرتے ہیں چاہے ترتیب میں وہ ماخر ہو سمجھ گئے اقبال یہ ہے اور اتبار یہ ہے تو جب مسا کیا جاتا ہے تو پہلے اتوار کیا جاتا ہے پھر اقبال کیا جاتا ہے چنانچہ پھر اس کی آگے تفصیل کر دی کہ بدا بقدم علاقہ آپ نے شروع کیا اپنے سامنے کے حصے سے اور ہاتھوں کو لے گئے اپنی گدی کی طرف رد پھر ان کو واپس لائے مکانے لڑی بدا ام اسی جگہ تک جہاں سے موس آغاز کیا تھا ثم اس کے بعد اپنے اپنے اپنے اپنے جی ابي يروي لنا حدثنا موزه هذا عن عمرو ان عمرو ان ابي شهد عمرو الله بن زيد رضي الله عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتعا الى القماء فتفكر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على يديه التوي فغسل يديه ثلاثه ثم اخذ يده في التوي كما یعنی الفاظ میں اس میں بھرپور ہے پت بہت چیزیں جری روپ نو سی وقت بھی قال حتى سنا ادم قال حتى سنا شعره وعلى حد سنا الحكم قال سمعت ابي حيفه يقول خرجنا عليه خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالحجره فودي بمذبي فتبذى فجع الناس ياكلون من فضي وذبي ففتا مسى النبي فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعت الزهرا ركعتين ولا اكثر ركعتين وابني وقال عن موسى الله عليه وسلم قضا في بناء فصل يدي یہ بابستمالی فضل وضو ان ناس وضو تو آپ جانتے ہی ہیں واؤ کے فصح کے ساتھ اس کے معنی ہوتے ہیں وضو کا پانی اور فضل الوضو دو معنی میں استعمال ہوتا ہے اور یہاں دونوں قسم کے معنی مراد ہیں فضل وضو کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جس لوٹے سے مثلاً وضو کیا تو وضو کرنے کے بعد اس لوٹے میں وہ پانی بچ گیا تو بچا ہوا جو پانی ہے وہ فضل وضو ہے سمجھے نا اور ایک اس کے معنی مائے مستعمل کے بھی ہوتے یعنی کوئی شخص نے پانی سے وضو کیا اور وہ پانی عزر کو لگنے کے بعد جو نیچے گرا تو وہ مائے مستعمل کہتا ہے اس کو بھی فضل وضو سے تعبیر کر دیتے ہیں تو جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے تو اس سے وضو کرنا یہ تو بتفاق جائز ہے اس میں کسی کا کلام نہیں یعنی ایک شخص نے لوٹے سے وضو کیا اور اس میں ابھی پانی باقی ہے تو دوسرا آدمی اس بچے ہوئے پانی سے وضو کرے تو یہ بے, بے اتفاق جائز ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں لیکن جو دوسرے معنی ہیں یعنی مائع مستعمل تو آیا مائع مستعمل کو بھی پھر کوئی دوسرا استعمال کر سکتا ہے یا نہیں یعنی کسی نے وضو کیا اور پانی اس کا گرا نیچے کرو کو بالٹی رکھی ہوئی تھی اس کے اندر اس کا پانی مستعمل پانی گر گیا اب اس, پا اس مستعمل پانی کو استعمال کر سکتا ہے یا نہیں دوسرا شخص تو اس میں مشہور اختلاف ہے جو آپ کن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ مائے مستعمل کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول تو یہ ہے کہ وہ نجس ہے نہ وہ خود پاک ہے اور نہ اس سے کوئی پاکی حاصل کی جا سکتی ہے امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ طاہر بھی ہے اور متاہر بھی ہے یعنی خود بھی طاہر ہے اور پھر کوئی دوسرا شخص اگر اس سے وضو کرنا چاہے تو وہ بھی وہ وضو بھی کر سکتا ہے اور امام محمد مطلع کا قول یہ ہے کہ وہ طاہر ہے متاہر نہیں ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اگر کپڑے کو لگ جائے گا مائع مستعمل تو کپڑا نجیس نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی شخص اس مائع مستعمل سے وضو کرنا چاہے یا غسل کرنا چاہے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے بلکہ اس کو پانی غیر مستعمل استعمال کرنا چاہیے اور حنفیہ کیا فتویٰ جو ہے امام محمد کے قول پر ہے یعنی ما مستعمل طاہر ہے متاہر نہیں ہے سمجھے نا امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ اس کے طاہر ہونے کی دلیل تو یہ ہے کہ جب بھی آدمی وضو کرتا ہے تو یقیناً اس کے مائے مستعمل کا کچھ حصہ اس کے جسم یا کپڑے پر لگ جاتا ہے تو اگر اس کو نجس کہا جائے جیسا کہ اب ونیفر سے منقول ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وزو کے دوران آدمی کا جسم یا کپڑے نجیس ہو گئے اس کو دھونا ضروری اس کو دھوئے گا تو پھر مستعمل پانی کی چیٹیں پھر کے دوسرے حصے پہ لگیں گی وہ نجیس ہو گیا تو یہ بالکل ناقابل عمل ہے کہ اس کو نجس قرار دیا جائے اور کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے یہ منقول نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے جسم پر یا کپڑے پر جو وضو کا پانی لگا ہو اس کو دھونے کا اہتمام کیا ہو اس سے معلومات کہ نجس نہیں ہے البتہ متاہر ہونے کے بارے میں محمد نظر علیہ فرماتے ہیں کہ اگر متاہر ہوتا تو अरब का जो इलाका था वो बहुत पानी वहां पर बहुत पानी की बहुत कमी थी <coughs> पानी की किल्लत थी तो अगर माए मुस्तमल से वुजू करना जायज हो, <coughs> होता तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र आता कि भाई माए मुस्तमिल से वजू करने की इजाजत दे दी गई समझे न यहां तो कहा गया कि जब पानी न मिले तो تمم کر لو لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ مائم سے کوئی استعمال کر لو اگر اور دوسرا پانی نہ ملے تو, تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مطاہر نہیں ہے طاہر ہے مطاہر نہیں اور اسی پر حرفیہ کیا فتویٰ ہے تو یہ کہہ رہے ہیں باب اس فضل وضوء اناس و امارا جلیز میں عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل ہوں توقع فضل سوا کی ہے अजरत जरीर ने अपने घरवालों को हुक्म दिया कि वो अपने सिवाब के बाकी मांदा हिस्से से वजू कर लें इसके एक माना तो ये हो सकते हैं कि वो मिसबाक पानी में पड़ा हुआ था मिसबाक पानी में पड़ी हुई थी और उनने कहा कि पानी में पड़ा हुआ है कोई हरज नहीं है इससे तुम वजू कर लो तो ये तो اگر عام حالات میں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے کہ سواگ جس پانی میں پڑا ہوا ہو اس سے وضو کر لیا جائے اور بعض حضرات نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ مسواق حدت جرین نے خود مستواق استعمال کی اور اس کے نتیجے میں ان کو اس مسواق کے اوپر ان کا مائع مستعمل لگ گیا اور پھر انہوں نے پانی میں ڈالا اس کو اور جب پانی میں ڈالا تو اس کے بعد پھر اپنے گھر والوں کو کہا کہ تم اس سے وضو کر لو تو اس سے مائع مستعمل کی طہارت پر اسدال کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ بہر آئیے مانا بھی ہو سکتے ہیں آگے پھر روایت نقل کی ابو وہ رضی اللہ تعالیٰ عن کی وہ فرماتے ہیں کہ خرج علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نکل کر تشریف لائے حاجرہ میں یعنی دوپہر کے بہت بالکل دوپہر کے وقت میں حاضرہ بالکل دوپہر کے وقت وہ کہتے ہیں فعتیا بھی وضو ان آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا پتوزہ آپ نے وضو فرمایا فجار نہ تو یا خزون فضل وضوعی تو لوگ لینے لگے آپ کے فضل وضو کو یہاں فضل وضو سے براد یقیناً مائے مستعمل ہے یعنی جو پانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اخر سے لگ کر گرا تو لوگ جو ہیں وہ اپنے اوپر لینے لگے فوتم صاحبی اور اس کو اپنے اوپر ملنے لگے اپنے جسم پر یہی سدار کر رہے ہیں امام بخاری کہ دیکھو یہ پائیں مستعمل تھا لیکن صحابۂ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائیں مستعمل کو خود اپنے اوپر لگا رہے تھے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مائع مستعمل نجس نہیں ہوتا باپ ہوتا ہے تو so, سلی نبی صلی اللہ علیہ وہر رکھا تعین رکھا نہیں آنند تھا آپ نے زہر کی ضرورتیں پڑھی سفر میں تھے اور عصر کی بھی ضرورتیں پڑھی اور آپ کے سامنے چھڑی لگی ہوئی تھی پھر فرماتے ہیں کہ وکال ابو موسا دانبی صلی اللہ علیہ بقادحم کی یہ تعلق کی روایت تعلیق نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا ایک قدح یعنی ایک پیالہ فی ہی جس میں مانی پانی تھا فغصل یا نہیں وجہ تو اپنے دونوں ہاتھ بھی دھوئے اور چہرے مبارک بھی دھویا فی اسی برتن کے اندر وہ مجھا اور اس میں کلی بھی کی سما قارما پھر ان سے کہا ابو مسا اور ان کے بھائی تھے کہ عشرب عامن اس کو پی لو بفرقہ اعلیٰ حضور ہی اور اس کو اپنے ڈال لو اپنے چہروں پر اور اپنے سینوں پر تو حضور عبدال صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ اس میں اپنے ہاتھ بھی دھوئے تھے اور چہرہ مبارک بھی دھویا تھا اور کلی بھی کی تھی اس کے باوجود اس پانی کو استعمال کرنے کا حکم دیا حضرت مساشہ اور ان کے ساتھی کو جی رب حدیف ہے وہ حدیث تو یہاں پر امام بخاری نے روایت نہیں کی اکبر نے محمود بن ربی جو کہہ کر جو محمود ربی نے جو حدیث روایت کیا وہ ذکر نہیں کی لیکن اس روایت میں محمود بن ربی کا تعارف کراتے ہوئے رابی نے یہ کہا تھا کہ بہو الدی مجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بحی و بہ الرام یہ محمود الربی وہی ہیں کہ جن کے چہرے پر کلی کی تھی नबी करीबल्लाम जबकि वो छोटे बच्चे थे बीरहीम उनके कुएँ थे एक मरतबा नबी करीम रशीप ले गए थे महमूदरबी के आ, इलाके में वहाँ कुआं था तो कुएं से आपने पानी लिया और ये छोटे से बच्चे थे सात साल के तकरीबन इनके चेहरे के ऊपर कुल्ली की आपने ये इनको ये फजीलत हाथी ली بچے تھے ان کو کلی کی تھی تو حدیث تو کوئی اور روایت کی ماں حضور ربی نے لیکن اس کے تعارف کے طور پر بیچ میں ہی جملہ آ گیا ہے تو یہ کلی کرنا اس کو اس لیے لائے ماں بخاری کہ یہ حضور کا مائع مستعمل تھا اور اگر مائع مستعمل نجس ہوتا تو پھر آپ کلی نہ فرماتے اور دوسری پھر دلیل پیش کیا ہے ایک اور واقعے سے متعلق قوربہ جو ہے مصور اب ج مکرمہ اور دوسرے حضرات سے یہ روایت کرتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کی تردید بھی کر رہا تھا اس روایت میں یہ واقعہ ہے جو آپ تفصیل سے بغازی میں پڑھیں غزوہ حدیبیہ کا غزوہ حدیبیہ کے موقع پر کفار کی طرف سے متعدد لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس مذاکرات کے لیے آئے تھے بات کرنے کے لئے کہ کوئی صلح کی بات چیت کرنے کے لئے تو ان میں سے ایک شخص تھا جو آیا تھا اور اس نے جا کر اپنے ساتھیوں کو یہ بتایا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں کہ جس کے جو مختب... جن کے جو متبین ہیں وہ اتنے جان ہیں کہ میں نے کسی بھی بادشاہ کے ساتھیوں کو اتنا جاندھار نہیں پایا تو ان کا حل بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ادا تو نبی صلی اللہ علیہ کازو یکقلون اعلیٰ وضو ہی کہ جب وہ وضو کرتے ہیں حضور رفظت صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے جو صحابہ ہیں وہ تقریباً لڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں ان کے بچے ہوئے پانی کے اوپر یعنی ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح مجھے نبی کریم صلیم کا جسم مبارک سے مستقل ہونے والا پانی مجھے مل جائے اور میں اس کو اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر مل لوں سمجھے نا اور اس کے لیے اتنا ان کے درمیان مسابقت ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لڑ پڑیں گے اس بات کے اوپر کازو یکتخلون اعلیٰ بخود یہاں پر بھی نبی کریم صلیم کا مائع مستعمل صاغ کرام کا سابت کرنا استعمال کرنا یہ منفول ہے تو جس سے معلوم ہوتا ہے تو مائ مستل تاہد ہے جیسا برما رحمان نو یو فرحمان قال سماح الصائب الجزي الله تبارك وتعالى الله عليه وسلم فقالت يا رسول باب ہے بخیر ترجمے کے میں نے کیا تھا کہ بعض اوقات امام بخاری صرف باب قائم کرتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی ترجمہ باب قائم نہیں کرتے تو اس کی وجہ بعض مرتبہ تو یہ ہوتی ہے کہ وہ طلبہ کی تمرین کرانا چاہتے ہیں کہ تم خود لگاؤ اس کے اوپر کوئی باپ ترجمہ باب اور بعض آزاد نے کہا کہ یہ ایسے موقع پر ہوتا تھا کہ حضرت امام بخاری اس کے اوپر کوئی ترجمہ قائم کرنا چاہتے تھے اور کوئی عنوان لگانا چاہتے تھے کوئی مسئلہ مسمت کرنا چاہتے تھے مگر موقع نہیں ملا تو اس لیے باپ کا عمان کو قائم کر دیا اور ترجمہ باب جولو نکلنی اور حضرت شاہ صاحب رحمت الاریہ نے یہ فرمایا کہ عام طور سے یہ باب ایسے موقع پر قائم کرتے ہیں بغیر ترجمے کے جب وہ باب پچھلے باپ کی فصل کے طور پر ہوتا ہے نا فصل کے طور پر ہوتا ہے تو یہاں پر گفتگو جو پچھلے باب میں چل رہی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے کے بارے میں چل رہی تھی اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حضور کا بچا ہوا پانی پیا جائے تو یہ اس باب میں حضور کے بچے ہوئے پانی کو پینے کا ذکر آیا ہے اس واسطے اس کو بطور فصل امام بخاری نے قائم کر دیا ہے اور اس میں روایت نقل کی صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرماتے ہیں کہ بی خالتی خالقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ مجھے لے گئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جا کر عرض کیا کہ رسول اللہ ان اختی وقع یا وقعن دونوں طرح اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر وقاع پڑھیں تو کاف کے اوپر زبر ہوگا ابنختی اختی وقع میرا, میرا جو بھانجا ہے وہ وقاع یعنی وقاعہ فل مرغ و بیمار پڑ گیا ہے اور اگر وقعن پڑھیں یہ سیرت صفت ہے اور وقت فن کے معنی وہ شخص جس کو کوئی تکلیف ہو یا بیماری ہو تو میرا یہ بھتیجہ ہے میری بہن کا بیٹا ہے اور یہ بیمار ہو گیا مراد اس سے خود صاحب ہے ف مساح راسی و دا علی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر فرمایا اور مجھے برکت کی دعا دی سمتہ وزو فرمایا پشریف تم وضو ہوئی تو میں نے آپ کے وزو کے بچے میں پانی کو پیا تم مقم تو خلفہ پھر میں آپ کی پشت مبارک کے پیچھے کھڑا ہوا پنظر تو ولا خاطم تو میں نے دیکھا خاتم النبوت کو بہنا کٹیفئی آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مسل ذرح جو فاختہ کے انڈے کی طرح تھے خاتم نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک گوشت کی شکل میں اگری ہوئی چیز تھی وہ خاتم کی طرح نظر آتی تھی اور اس کے حجم کے بارے میں یہ بتلا رہے ہیں کہ وہ فاختہ کے انڈے کی طرح تھی دو تشہیر کی ہیں زر حجلا کی ایک تو یہی کہ حجلہ کہتے ہیں فاختہ کو اور زر جو ہے उसके माना है अंडा और दूसरी तस्वीर यह है कि हजला कहते हैं पालकी को पालकी जानते हो वो जो दुल्हन के लिए कोई दुल्हन की को नई नई शादी होती है तो दुल्हन के लिए बैठने के लिए पालकी बनाई जाती है पलंग होता है इसके चारों तरफ पर्दा लगा दिया जाता है और उसके अंदर छोटा सा दरवाजा भी होता है तो वहां पालकी के अंदर वो बीच जो पदर अटकाया जाता है उसके ऊपर एक बटन होते हैं मोटे से बटन होते हैं कि उसके पकड़कर उसको खींच खींच कर खोला जा सके उस पालकी को तो जिद के माना बटन के भी होते हैं तो बाजार इसकी तस्वीर यही है कि जैसे पालकी का बटन होता है उतना बड़ा उतनी बड़ी खातों में नोनों तरह में सीखे जाता یہ حدیث عبد اللہ کی جو پہلے تھی نے وہ دوبارہ لائے امام بخاری اور اس کے اندر جو تجربہ الباب قائم کیا ہے وہ یہ کہ منظر اختنشاخ ایک ہی سے یعنی ایک یو پانی لیا اسی سے من بھی کیا اور اسی سے استنشاق بھی کیا اور امام شافی رحمۃ علیہ کے نزدیک یہی طریقہ افضل ہے اور امام بخاری بھی بظاہر اسی کو افضل سمجھتے ہیں اور حنفیہ کے نزدیک افضل یہ ہے کہ تین غرفات الگ الگ ایک گرفے سے تین غرفے مزمزے کے لیے اور تین غرفے استنشاف کے لیے حنفیہ کے نزدیک افضل یہ ہے یہاں عبداللہ عبدالم کی جو روایت آ رہی ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی غرف سے مضمذہف دونوں کرنا منقول ہے اس لیے امام شافی اور امام بخاری اس کو تردید دیتے ہیں لیکن حرفیہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ طریقہ بھی ثابت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور الگ الگ تین غرفے مزمزے کے لئے اور تین غرف اخصاق کے لیے وہ بھی ثابت ہیں جیسے کہ ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے طلحہ میں مصرف نبی انجدی کے طریق سے ایک روایت آئی ہے اور اس کے صنعت پر جو کلام ہے وہ تفصیل کے ساتھ درس تنوی وغیرہ میں منقول ہے تو لیکن ہنفیہ اس کو درست سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے تو غلط یہ کہ دونوں طریقے ثابت ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ تلازم لہذا اگر کہیں غورفۂ واحدہ ثابت ہے تو ستہ و غرفات بھی ثابت ہیں اس لیے اس میں کوئی زیادہ بحث کی حاجت نہیں یہ وقد يروى حدثنا مشدد قال <سؤال> حدثنا خالد بن عبد قال حدثنا عمرو بن يحيى اتهبيه ان عبد الله بن زيد الله عنه انه اقترب الى على يديه فغسلهما ثم قال اصلى اوطمت واستن منكم متطهرين وعليه فقام على ثلاثه فغسل يديه الى الكرتبه ورتين هذا الوضوء وضوء رسول الله جي یہ <سلام> دوبارہ پھر حضرت اللہ کی حدیث دوبارہ لا رہے ہیں <سلام> وہی حدیث لیکن اس میں جو تجربہ باب قائم کیا ہے یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ سر کا مسا صرف ایک مرتبہ ہوگا جو آزائے مغصولہ ہے ان میں تو مصنون یہ ہے کہ تین تین مرتبہ دھویا جائے لیکن سر کا مسا ایک ہی مرتبہ ہوگا اس سے امام شافی کی تبدیل مقصود ہے امام شافی کہتے ہیں کہ مسئلہ رات بھی تین مرتبہ ہے اور جمہور کے نزدیک ایسی مرتبہ ہے امام شاخ نے فی تین مرتبہ ہونے پر ایک روایت سے استدار کرتے ہیں جو حضرت عثمان سے مرمی ہے تو انہوں نے تین مرتبہ مسا کیا سر کا حضور کی حضور کا طریقہ بیان کرتے ہوئے لیکن ابو داود نے کہا ہے مام اب داود نے کہا ہے کہ ان احادیثہ عثمان صحاق کلح تدالمس مرت ہے یعنی حضرت عثمان کی جو صحیح حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری اس پر ناراز کرتی ہیں کہ مسا ایک مرتبہ ہوگا لہٰذا جس جس روایت میں تین مرتبہ مسا کا ذکر ہے وہ شاز ہے یا منکر ہے لہٰذا اس کے اوپر حمل نہیں ہے جی قال حدثنا سليمان بن محمد قال حدثنا وهب قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن ابي قال شهدت عمرو بن ابي حسن بن سالم الله بن زيد الله عنه وحضرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بضوء الماء فترضى لهم على اليدين فغسلوا ثلاثا ثلاثا ثم اتقروا في الاناء في ثلاث غافات مما غرف غرفات بابو یعنی اوپر کی جو روایت آئی تھی اس صرف اتنا ہے مساغ راسی لیکن وہحیب کی روایت میں سراہت ہے کہ مسا جو کیا وہ صرف ایک مرتبہ مطلب کیا جی آتی وتتوقع عمر رضي الله عنه بالحبيب وبيت الصانيه وبه قال حدثنا الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه قال كان عيال عند السير نحو طريق جنا الله صلى الله میں دو باتیں بیان کرنے مقصود ہیں ایک یہ کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھا وضو کرے یہ جائز ہے اور وہ فضلی وضو علم اور عورت کا وضو کا بچا ہوا پانی استعمال کرے اور اس سے وضو کر لے تو یہ بھی جائز ہے یعنی ایک عورت نے یا اپنی بیوی نے किसी लोटे से वजू किया था और उस लोटे में पानी बच गया तो अब अगर कोई मर्द उससे वजू करना चाहे तो कर सकता है ये बताना महसूस था समझे ना और इसकी जरूरत इसलिए पेश आई कि एक रिवायत में जो आप तिरमीजी में पढ़ेंगे मनसूर है कि नबीय करीम तोल्ला फजलू वजू अलमर से وضو کرنے سے منع فرمایا کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کیا جائے اس کی وجہ سے بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنا نہ جائے تو امام بخاری نے اس کی تردید کے لیے یہ قائم کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ وضو کر سکتے اور جس حدیث میں نہیں آئی ہے کہ عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرو تو اس کی توجہ بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ نہ یہ تنظیحی ہے تحریمی نہیں ہے اور اس کی وجہ حکمت اس کی یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے آدمی وزو کرے گا تو بعض اوقات اس میں شہوانی خیالات آ سکتے ہیں جو وضو کے وقت میں مناسب نہیں ہے اور بعض حضرات نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اس میں عورتیں جو ہیں بعض اوقات نظافت کا صفائی ستھرائی کا اہتمام اتنا زیادہ نہیں کرتی تو مرد جب اس سے وزو کرے گا اور پانی کچھ گندا محسوس ہوگا تو لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے ابھی بھی رہے. اس لیے منع کیا لیکن سب سے بہتر توجہ حضرت علامہ شبیر صاحب عثمانی رحمۃ اللہ نے کیا ہے تقریر بخاری میں وہ فرماتے ہیں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ حضور اقدت اللّہ علّّم یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ کرو کہ پہلے مثلا بیوی نے وضو کر لیا اور پھر تم نے وضو شروع کر دیا بلکہ دونوں اکٹھے وضو کرو تو نہ ہی ان فضولی وضو المراع کا مقصد یہ نہیں کہ فضل وضو میں کوئی خرابی ہے بلکہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میاں بیوی بی جب دونوں ہی کو وضو کرنا ہو تو پھر بہتر یہ ہے کہ ان کے درمیان معانست اور ان کے درمیان آپس باہمی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ وضو کریں اس کا انتظار نہ کریں کہ میں پہلے وضو کر لے بیوی بی تو پھر میں کروں بعد میں سمجھے نا چنانچہ جن روایتوں میں فضل وضو المرآت سے ممانعات آئی ہے اسی کی بات طرف میں الفاظ ول یگ طریفہ جمیان یہ دونوں پانی اکٹھے لیں تو اصل مقصود یہ تھا اور اس کی وجہ سے فرمایا تھا کہ فضل وضو کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صاف وضو کر رہے چنانچہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ جو آگے حدیث آ رہی ہے وہ عبداللہ العظم عمر کی حدیث ہے کالکان رجالو عرصہ توقع اون فسول زمانۂ رسول اللّہ صلی اللہ علیہ جمع ہیں مرد اور عورتیں حضور کے زمانے میں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے تو اصل مقصود یہ ہے کہ اکٹھے وضو کریں اور انتظار میں نہ رہیں کہ پہلے ایک فارغ ہو تو دوسرا وضو کرے ارے سمجھے نا یہ مقصود ہے بیچ میں حضرت امام بخاری نے ایک تاریخ نقل کیا کہ حضرت عمر رضی الحمد نے گرم پانی سے وضو کیا اور ایک نفرانی عورت کے گھر سے وہ پانی لیا تھا تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ گرم پانی سے وضو کرنا جائز ہے اور دوسرے کہ وہ پانی جو لیا تھا گرم پانی وہ عورت ایک نفرانی عورت کے گھر سے لیا تھا اب نفرانی عورت کے گھر سے لینے کا مطلب یہ کہ اس نے وہ گرم کیا ہوگا عورت نے گرم کیا ہوگا तो औरत का गरम करने में उसके हाथ भी मस हुए होंगे लेकिन उसके बावजूद हल्त उम्र ने उस पानी से वुजू करने में कोई कराहत महसूस नहीं फरमाई तो मालूम हुआ कि किसी औरत के हाथ लग जाने से या उसका बचा हुआ पानी कर... बच रहने से वजू करने में कोई कराहत नहीं अमर क्या भाई ब... بس چلو پھر سلولہ